الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و یا نور اللہ صلی بٹے علیہ وسلم میرے پیارے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب میرے ہاتھ میں ہے جس میں دو 2000 سے زائد مستند احادیث ہیں میں جو درود پاک کے متعلق احادیث ڈیم ہیں ان میں سے ایک سماعت فرمائیے چنانچہ مسلم شریف حدیث نمبر چار سو آٹھ حضرت سید نبو حرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان باہر صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک اللہ ازوجل اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہی وبارک وسلم میٹھی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی یاد رکھیے کہ اچھے کام جائز کام اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے ثواب بڑھ جائے گا اور اگر گناہ کا کام اچھی نیت سے بھی کریں گے پھر بھی گناہ رہے گا اور گناہ کے کام میں نیتیں جتنی زیادہ خراب ہوں گی اتنا زیادہ وہ گناہ کا ترتب ہوگا تو آئیے اچھی اچھے نیتیں کیجیے اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا عشق رسول کی خیرات پاؤں گا اور اہم مدنی پھول لکھنے کی سعادت بھی حاصل کروں گا فیضان قصیدہ نور ماہ نور کے جگمگاتے سلسلے میں پھر حاضری اعلی حضرت رضی اللہ تعالی انہوں کا قصیدہ نور جو انسٹھ اشعار پر مشتمل ہے اس کے اشعار پڑھنے سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج بھی انشاءاللہ یہ سعادت حاصل کریں گے اور جو اسلام بھائی موجود ہیں اور مدری چینل کے ناظرین بھی ممکن ہو تو میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کریں ان کے قصر قدرے سے فل دیک کمرہ نور کا ان کے قصر قدر سے فل دیک کمرہ نور کا ان کے قصر قدر سے میرا نور کا سید رب بابا میں کاٹتا ہے نور کا میرا کا شہید آلہ حضرت نوری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت نشان میں سبحان اللہ جھوم جم کر کہہ رہے ہیں کہ کی جنت کیا ہے یہ جنت میرے علیہ صلاحت والسلام کی عزت و عظمت کے محل کا ایک نورانی کمرہ ہے اور سدرت المتہا یہ کیا ہے یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے باغ ایک چھوٹا سا ننہ منا پودا ہے جس اکالی سلا تو سلام کا مکان اتنا بڑا ہے اس مکان کے مکین کی شان و عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے قدر کے مطلب عزت بھی ہے اور قدر کا اگر کہیں گے ڈال کو زبر کے ساتھ کہیں گے تو اب اس کا مطلب ہوگا قزا حکم لاہی تقدیر اور مقدار کے معنی میں بھی ہے سبحان اللہ تو جنت کا ذکر کیا گیا آئیے میں آپ کو بہشت میں لے جانے والے اعمال بہشت کی کنجیاں اس سے آپ کو عرض کروں جنت کے بارے میں اس میں بہت ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے جنت کی تعداد آٹھ ہے دار الجلال دار القرار دار السلام جنت عدن جنت ماوا جنت خلد جنت فردوس جنت نعیم جنت کی منزلوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں اور جنت میں بڑے بڑے پھاٹک ہیں اور دونوں بازو کے جنت کے دروازوں کے درمیان چالیس چالیس سال کا فاصلہ ہے اور جنت میں باغات ہیں اور درخت ایسے ایسے درخت ہیں سبحان اللہ ایسے ایسے باغات ہیں کہ کیا کہیے اللہ دکھائے ہمیں ان درختوں کے پتوں پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے لا الہ اللہ, اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالی کا نام لکھا ہوا ہے اس کے محبوب علی صلاحت السلام کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے کہ امت محمد بہت گناہگار ہے اور رب محمد بہت غفار ہے یعنی بخشنے والا ہے اور جو اس کے پتے ہیں سبحان اللہ اس کی چوڑائی مشرق سے مغرب کے برابر ہے جن جنت کے جو درخت ہیں اس کے تنے سونے کے ہیں جنت میں عمارتیں ہی ہیں یہ اینٹوں کی نہیں ہیں سونے اور چاندی کی ہیں جنت میں میٹھے پانی کی نہریں شہد کی نہریں دودھ کی نہریں شراب کی نہریں سبحان اللہ جنت میں چشمے ہیں اور جنتی ہی ہمیشہ جوان رہیں گے بوڑھے نہیں ہوں گے جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کو اسی ہزار خدام اور بہتر بیویاں ملیں گی انہیں نغمے سنائیں گی جنت میں بازار لگیں گے اور جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا بہشت کی کنجیاں بہت کچھ اس میں جنت کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور سدرت ال یہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مفتی احمد یارخان نئی علی رحمت اللہ علیہ کبھی لکھتے ہیں سدرا ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر اسے منتہا کیوں کہتے ہیں تل منتہا منتہا کیوں کہتے ہیں نمبر ایک فرشتوں کے علم کی انتہا یہاں تک ہے اس سے اوپر کی خبر کسی فرشتے کو نہیں نمبر دو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی یہاں سے آگے نہ تشریف لے گئے اس لیے بھی اس کو منتہا کہتے ہیں نمبر تین چبریل امی علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے آقاں ہیں سید ہیں سردار ہیں ان کی انتہا یہی ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے نمبر چار اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں سدرا کو سدرت المنتہ چوتھی وجہ کہ لوگوں کے امال یہاں تک ہی فرشتوں کے ذریعے پہنچتے ہیں پھر یہاں سے اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور یوں ہی احکام الائی اوپر سے یہاں تک آتے ہیں پھر فرشتے یہاں سے لیتے ہیں تو یہ بیری چند وجہوں سے منتہا یعنی ختم ہونے کی جگہ ہے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائی بہت پیاری بات مفتی صاحب نے لکھی کہ تمام درختوں میں بیری کا درخت افضل ہے اور اس کے بعد کھجور کا درخت سب سے افضل و اعلیٰ ہے تو اعلیٰ حضرت اپنے عشق رسول کا اظہار فرما رہے ہیں ان کے کسرے کا ان کے رن سا درگا گیا دوا اس کا سارا ریہ ہے ہر شری فرنو تمہیں اس شاہ والا ہر شری فرنو تمہیں اس شاہ اللہ علیہ محمد مٹے بیٹے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین سید اعلی حضرت علی رحمۃ الرب عزت اپنے عشق رسول کا اظہار فرما رہے ہیں عرش مولا ہو یا جنت الفردوس ہو جو آٹھ جنتیں آپ کو بتائیں ان میں سب سے اعلیٰ جنت کیا ہے جنت الفردوس اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب جنت کی دعا مانگے تو جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے اور وہ بھی پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں مانگنا چاہیے اللہ تعالی قادر ہے تو اس سے کم کیوں مانگے خوب مانگے اس سے وہ دیتا ہے جیسے بعض لوگ اولاد مانگتے ہیں اللہ کے بندے اولاد مانگتا اولاد سالے کیوں نہیں مانگتا نیک اولاد کیوں نہیں مانگتا اولاد مانگتا اولاد سالے بھی مانگی آفیت کے ساتھ کیوں نہیں مانگتا بعض کو بچہ آتا ہے ماں چلی جاتی یا آپریشن اللہ اکبر بہت آزمائش کے ساتھ ترکیب ہوتی تو اولاد مانگے تو اولاد سالے مانگے اور آفیت والی اولاد مانگے نیک اولاد مانگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رسک مانگنا ہے مانگے بھائی اللہ تعالیٰ سے وہ ہمارا کہ اس سے مانگے وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے رسک حلال کیوں نہیں مانگتے بقدری کفایت رسک مانگے مگر حلال رسک حلال مانگے مدنی محل میں آئیں کافلوں میں سفر کریں مدنی چینل دیکھیں کو دینی مطالعہ کریں عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں تو ذہن بنے نا جب یہ کچھ نہیں ہے برے برا ماحول برے دوستیں برے چینل دیکھنے برے م, وہ ڈائجسٹ پڑھنے ب, بری کتابیں پڑھنے تو پھر یہ ذہن کہاں سے بنے گا بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے عرش کیا ہے سایہ عرش کس کس کو ملے گا یہ مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ کتاب ہے اس میں اگر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا تو عرش کیا ہے اس کے بارے میں سلسلہ فیضان ہدایہ کے بخش میں بھی ارض کیا گیا پھر ارض کیا جاتا ہے کتاب العظمہ حدیث نمبر ایک سو اٹھانوے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ کرسی جو آسمانوں اور زمین کو محیط ہے قدموں کی جگہ ہے اور ارچ کی مقدار کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا سوا اس کے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور تمام آسمان گمبد کی طرح ہے اور سننے ابو داود حدیث نمبر 4726 ہزار سات سو چھبیس پیارے علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کا عرش تمام آسمانوں زمینوں کو گنبت کی طرح محیط ہے الجواقی والجواہر الجواہر میں لکھا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ عرش تمام ممالک میں سب سے آزم ہے اور بلند رتبہ ہے ہم غور کرتے ہیں اوپر ہوا ہے اس کے اوپر آسمان ہے پھر ہمارا وہم سات آسمانوں سے ترقی کرتا ہے اوپر کرسی ہے جب کرسی سے ترقی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اوپر عرش ہے جو مخلوقات کی انتہا ہے تو برل سایہ عرش کس کس کو ملے گا اس میں آپ دیکھیں گے تو عرش کے بارے میں بھی آپ کو معلومات حاصل ہو جائیں گی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد